آدم میں بیٹیوں کے مسائب کی جب بھی تاریخ پڑھی جائے گی اس درد کی تاریخ تین ہی بیٹیوں کا ختم ہو مسلمانوں وہ تین بیٹیاں کون سی ہیں ایک بیٹی محمد کی بیٹی فاطمہ اور دوسری بیٹی فاطمہ کی بیٹی زینب اور تیسری بیٹی حسین کی مظلومہ بیٹی سکینہ ایک مصیبت سکینہ بی بی پر جب ٹوٹی جب شمر نے فولی سے کہا ارے کافلے کو تیز دوڑاؤ اب ہولی نے کافلے کو تیز دوڑانا شروع کیا ابھی کچھ دور کافلا چلا تھا فولی کے ہاتھ سے نیزا چھوٹا اور زمین میں پیبست ہو گیا جب قیدیوں کا کافلہ رک گیا اب شمر وہ ظلم کرنے چلا جو آپ برداشت نہ کر سکو گے شمر نے تادیانہ ہاتھ میں لیا اور چلا سید سجاد کی طرف سید سجاد نے مولا حسین کے سر کی طرف آواز دے کر کہا بابا آخر آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا آواز آئی اے سجاد میرے سینے پر سونے والی سکینہ ارے قافلے میں کہاں ہے اونٹ سے گر پڑی ارے ادا داران حسین راوی کہتا ہے میں نے چاہا سمر سے پہلے میں پہنچ کر حسین کی مظلومہ بیٹی کو قافلے سے ملا دوں میں چلا ویران صحرا میں میں نے ایک نقاب کوش بی بی کی آغوش میں حسین کی بیٹی سکینہ کا سر دیکھا سکینہ رو رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی دادی فاطمہ شمر نے تماچے مارے اور ہمارے خیموں میں آگ لگا دی اماں میرے بابا حسین کا سوکھا گلا ستر دربوں سے کاٹا گیا سجاد سے جب بھی سوال کیا سجاد نے تین مرتبہ کہا از شام اشام اشام جب شام کا نام لیا شمالی کہتے مولا آخر شام میں کیا مصیبت ٹوٹی مولا سجاد کہتے ہیں اے ابو حمزہ شام میں جب ہم زندان میں گئے ایک سال تک قید رہے میری چار سال کی بہن سکینہ کو قرار نہیں تھا ہر وقت بابا کو یاد کرتی سکینہ زندان میں سو نہیں سکی نہ دن کو آرام نہ شب کو آرام کیا بتاؤں اے ابو حمزہ جب ساری رات گزر گئی ارے بابا بابا کہتے کہتے کبھی پھوپی اماں سکینہ کو گود میں لیتی کبھی اماں رباب گود میں لیتی کبھی میں سینے سے لگاتا سکینہ کو قرار نہیں تھا ایک مرتبہ میں نے گود میں لیا سکینہ کچھ دیر سو گئی خواب سے اٹھی اور بابا بابا کہتی رہی جب میرے بابا کے سر کو یدید نے بھیجا سکینہ نے بابا کے سر پہ اپنا سر رکھا اور کہنے لگی بابا ارے شمر نے تماچے مارے آپ نہیں آئے کھیموں کو آگ لگی آپ نہیں آئے میں دوڑتے ہوئے اونٹ سے گری آپ نہیں آئے میں قید ہوئی آپ نہیں آئے یہ کہتے کہتے سکینہ خاموش ہو گئی ابو حمزہ میں سکینہ کو پکارتا رہا سکینا بابا کے پاس چلی گئی مولا مولا میں کہوں بی بی आप آپ پر تمام اداداروں کا سلام جس شام میں آپ پر اتنے مسائل ٹوٹے آپ وہی دفن ہیں آپ پر ہمارا سلام آپ وہی دبن ہے شامیوں کے سر میاں بھی ہے تے امرکان بھی ہے تے امرکان So گے ہیں تڑپ کر جو روئی تو تماچے لگے ہیں جہاں جہاں بند تجھ پر ہوا جو گانا دوا تم ملاتا دادانہ شامیوں کے میات ممکا شامیوں کے تھریا بھی ہے تے فمک سکھوں ایک پل بھی میسر نہیں تھا جو سونا بھی چاہا تو بس بسر نہیں تھا سامیوں کے سر میں یا تو مرکان سامیوں کے سر میں یا تو مرک میں نم سے بہاتے بہاتے پتھر اور چچا کو بلاتے بلاتے وہی سو گئی غم اٹھاتے اٹھاتے اسیروں میں تب سکھم بی بیوی اس پہ ستم تھا یہ زخمیں یتیمی دس ظالموں کو نایا یہ ستما بھی کشنا دہم نے پایا پتھر جو حد نظر تک نہیں تھا جہاں روشنی کا گزر تک نہیں تھا فوا کا کسی پر اثر تک نہیں تھا سب در کی مت ہر کی فریاد بی بڑی تم نے جھیلی ہے فتاد بی کے یہ شام تم سے ہے ہے تیر کا